اخرج اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا جہ پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا سنو کو اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں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 اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے ان نفعت لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو من جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا جب اشق اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بد بخت ہوگا الفلن خوب جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا تمہ تو پھر اس آگ میں نہ مرے گا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 دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو تو حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے الصحف یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے صحف ابراہیم ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں